شہید اسلام ڈاٹ کام و ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبل شہید اسلام ڈاٹ کام عالم کر لطف آمیر شکایات لطف آمیز کا مانا شکوہ کیا لیکن مہربانی کے انداز میں ترغیب رات و لطف آمیز شکایات برائے مومنی و لطف آمیز شکایات برائے مومنی بھائی آدمی دشمنوں کا شکوا بھی کرتا ہے اور دوستوں کا شکوا بھی لیکن دوست کا شکوہ اس کے سامنے کرو تو محبت کے انداز میں ہوتا ہے یا غصے کے انداز میں ہاں محبت کے انداز کیا محبت کے انداز میں شکوا. میرے یہ بیٹے سعید شہید رحمتہ اللہ علیہ وہ پاک آئے حج پہ ہم تھے یہ جی علیحدہ تھے بہلاحدہ تو مجھے پتہ چلا کہ دو دن سے مکہ پاک آئے ہیں اور مجھے ٹیلی فون ہونے نہیں کیا میں ان کا باپ تھا استاد تھا تو میں نے ٹیلی فون میں شکوا کیا ان سے میں نے کہا بس وہ یار تیری یاری کروں سا نویں یار دھرے سو ہماری سرہ کی زبان ہے کہ یار تیری میری یاری اب ختم ہو رہی اب ہم نئے یار رکھے بس وہ یار تیری یاری کروں نویں یار بچہ مجھے بڑا پیارا لگتا تھا یاد آ رہا ہے تو مجھے فرمانے لگے استاد جی نئے یار آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے پھر بھی ہم پرانے یار وفا کریں گے نئے یار نہیں کریں گے کر دیکھو یہ شکوہ تو تھا بیٹے کا لیکن پیار سے تھا یا غصے سے تھا کبھی کبھی میں ناراض ہوتا نا تو دفتر خاتمے نہ بوا میں بیٹھے بیٹھو, بیٹھو. ساتھیوں کے سامنے ایسے کان پکڑ بیٹھتے کہتے استاد جی کو کہو کہ میں کان پکڑے بیٹھو <laughs> جب تک وہ اجازت نہیں دے گا میں کان نہیں چھوڑوں گا ہمارے کان پکڑنے والے چلے گئے ہمارے اللہ, اللہ رحم و کرم فرمائے سب حضرات اللہ رحم و کرم فرم اچھا جی تو یہ میں ارض کر رہا تھا کہ لطف ہمیں شکایات ہے کیا تھا کیونکہ مومنین کو ہے رے شکوا یا منافقین کو ہے مکے پاک میں جب مومن تھے نا تو مکے پاک کے اندر کافر ان کو تکلیفیں دیتے تھے حتیٰ کہ ایک دفعہ گھبرا کے صحابہ کرام حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا حضرت بہت تکلیفیں دے رہے ہیں اجازت دو ان کے ساتھ کیا کریں جہاد کریں حضرت نے فرماب جہاد کا وقت نہیں طاقت نہیں تمہاری جہاد کے لیے ضروری ہے ہماری کوئی سلطنت قائم ہو ہتھیار خرید کریں پھر جہاد کریں اللہ کی طرف سے بھی حکم جہاد کا نہیں تھا یہ مکے پاک جب مدینے پہنچے تو جہاد کا حکم نازل ہوا جب جہاد کا حکم نازل ہوا نا تو ان میں سے جو کمزور دل کے آدمی تھے نا وہ ذرا گھبرا آ گئے کہ ہم نئے نئے آئے ہیں کیا مکے سے مدینے نئے آئے ہیں کمزور ہیں جلا وطن ہیں اتنے ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے بدر کے اندر آٹھ تلواریں تھیں کوئی تو اللہ تعالیٰ اگر جہاد کو کیا کر دیتے موخر کر دیتے چند سال کے لیے مؤخر کر دیتے اچھی بات تھی تاکہ ہماری طاقت ہو جاتی تو اللہ نے شکوا کیا او ادھر تو کہتے تھے کہ جہاد فرض ہو اب کیا کہتے ہو کہ جہاد کیا ہو جائے مؤخر ہو جائے طبی طور پہ انسان یہ کہتا ہے دے نہیں دیکھا تم نے طرح ان لوگوں کے کہ کہا گیا تھا ان کو کہ روک کے رکھو ہاتھ اپنی جہاد سے اور فی الحال قائم کرتے رہو نماز کو دیتے رہو زکو کو پر جب اب فرض کی گیا ان کو پلڑی مدینے میں اچانک ایک گرو ان میں سے کون گرو جو ضعیف القلب دل گئے کمزور وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے مصر ڈرنے کے اس کے اللہ کے یا زیادہ سخت ڈرنا یخشان کے نیچے لکھو یہ خوف تبھی تب تھا یخشان کے نیچے کا لکھو یہ خوف تبھی تب تھا تبھی تب لہذا گناہ نہ ہوتا بھائی مقصد ان کا یہ نہیں تھا بے فرمانی بھائی تبھی خوف ہوتا نہیں ہاں خوف کے اندر انسان مجرم نہیں ہوتا یہ خوف تب بھی تھا لہذا گناہ نہ ہوا وہ کالو شکوا اور کہتے ہیں ہمارے پرورتگا کیوں فرض کیا تو نے ہمارے اوپر لڑائی کو ادھر بھی لکھ لو یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ تمنا تھی اور کرنا لیما کتب نالے للکتا یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ کیا تھی ایک آرزو تھی کہ جہاد ضرور فرض ہو لیکن کچھ کچھ دیر سے ہو کیا کیونکہ ابھی ہم ہجرت کر کے آئے ہیں سامان نہیں لیا ہتھیار نہیں لیے تمنا تھی اعتراض نہیں تھا کیوں فرض کیا ہمارے اوپر لڑائی کو کیوں نہ ہم کیا تو نے ہم کو ایک میاد قریب تک کل جواب شکوا آپ فرما دیجئے اسباب دنیا کا تھوڑا ہے سمجھا جی دنیاوی زندگی کو پسند نہ کرو آخرت بہتر اس کے لیے جو تقوی افطار کرتا ہے بلا تمون فتیلہ اور نہ ظلم کیے جاؤ گے تم تاگے کے برابر فتیل کیا ہے جی گٹلی کے شگا کا درما جہاں کہیں ہوگے تو پا لے گی تم کو موت اگر جو ہو تم مضبوط قلعوں کے اندر میرے پاس بعض ساتھیوں کے ادھر سے ٹیلی فون آئے کہ حالات کراچی کے اچھے نہیں ہیں تو کیا خیال ہے ترجمہ پڑھیں گے یا نہ پڑھیں گے تو میں نے یہی آیت پڑھی اے نواب تکون موت ولا ماؤ تو بروجن مشیادہ موت تو ظاہر پیری نہیں چھوڑے یہ اپنے وقت پیاری ہے اگرچہ کیا ہوتا ہوں مضبوط قلوں کے در ہونا نہ وائن تو صبح حاصل شکوائے منافقین منافقین میں ایک اور حرکت تھی اگر فتح ہو جاتی نا مسلمانوں کو اکثر خطوحات ہوئی نا فتح ہو جاتی تو یوں نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے فتح ہوئی ہے یا آپ کی برکت سے فتح ہوا ہے یوں خبیر نہیں کہتے کہتے ہیں بس یار اللہ کی طرف سے ہے اتفاق کے زمانے کیا یہ فتح اللہ کی طرف سے ہوئی اتفاق زمانہ اور اگر کبھی تکلیف یا شکست ہو جاتی تو پھر حضور کی طرح نسبت کرتے کہ یہ شکست ہوئی ہے اس کی بے تدبیر اسے یہ شکاست کیسے ہوئی جائے دیکھو اس نے ہمارا کہا نہیں مانا تھا اس کی بے تدبیری سے شکست ہوئی ہے یہ جیسے اہل کے بارے میں کہتے تھے اللہ تعالی نے فرما غور کرو فتح ہو یا شکست ہو سب کا موجد کون ہے اللہ پتہ بھی اس کی طرف سے ہے شکست بھی اس کی طرف سے راحت بھی اس کی طرف سے پہنچتی ہے تکلیف بھی اس کی طرف سے گر گزن درد خالق نہ رنج کہ نہ راحت رس خالق نہ رنج خدا دا خلاف دشمن و دوست کے دلے ہر دو درد سب کے اللہ کی طرف سے ہے چاہے راحت ہو چاہے رنج ہو لیکن مومن کو چاہیے کہ جب تکلیف آئے نا تو اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے تکلیف کے وقت تکلیف کی نسبت کس کی, کی طرف کرے کہ ہماری شامت ہے اعمال سے آئیں اور اگر کوئی پتہ آئے خوشحالی ہے تو اس کی نسبت کسر کرے اللہ کی طرف کہ اللہ کا فضل ہے عدل ہے اب بات نہیں سمجھ یہی چیز ہے دیکھو جی شکوائے منافقی اور اگر پہنچے منافقی ان کو کوئی بھلائی بھلائی ہی کا کیا منع یا ان کو کسی مال کے اندر نفع شفا ایسے سمجھے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتفاقہ اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف شکست وغیرہ تو کہتے ہیں حاضری میں نے ان یہ تیری بے تدبیری کے ثباب سے ہے من نے ان دیکھ کے نیچے کا لکھنا ہے تیری بے تدبیری کے ثباب سے ہے کل قُل کل ان اللہ جواب شکوہ اجمالی پہلے جواب شکوہ اجمالی دیا لکھا جواب شکوہ اجمالی آپ فرما دیجیے کل اللہ چاہے خاصانہ ہو چاہے سیاح ہو سب کا موجد کون ہے کون ہے موجے آپ فرما لیجیے ہر اے اللہ کے ہاتھ سے ہاسنہ بھی سیاحی بس کیا ہے واسطے لوگوں کے نہیں قریب کے سمجھے باپ کو یہ تو تھا جی جواب شکوا کیا اجماعی اب آگے تفصیل ہے تفصیل لکھو تفصیل اجما تفصیل وہی ہے کہ اگرچہ ہاشن اور سیاح کا موجد کون ہے اللہ ہے لیکن انسان کو ادب کا تقاضا کیا ہے کہ حاسن کی نسبت کی اس کی طرف کرے اور سیاح کی نسبت اپنی کرے شامت اعمال جو پہنچے تو اس کو بھلائی بس وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے امین اللہ کا من اللہ کا فضل ہوتا ہے اور جو پہنچے تو اس کو کوئی تکلیف اور مین لاپ سے تیرے شامت امارو تیری شامت اعمال ہے یہ تو تھا منافقین کو خطاب اور ان کو تلقین ادب آگے پھر میں وارث اللہ کرنا وہ حضرت کو پریشان کرتے تھے نا تو تسلی رسول ہے اور بھیجا ہم نے تو اس کے واسطے لوگ رسول بنا کے کافی اللہ گواہ تری مثالہ تھی رسول تیر رسول یہ جی منکر حدیث کہتے ہیں کہ رسول ایک ڈاک کیا ہوتا ہے رسول کا ہوتا ہے وہ اللہ کی ڈاک ہم تک پہنچاتا ہے رسول کی اطاعت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے صرف قرآن کی وہ بات مانتے ہیں دیکھو وجوب اطاعت وہ شخص کی اطاعت کرتا ہے کس کی رسول کی پستہ اطاعت نے کس کی اللہ تو وجوب اطاعت ہے نہیں وہ منت اللہ اور جو منہ پھیرتا ہے اصنی بھیجا ہم نے توج کو ان کے اوپر نگران آپ ان کے نگران نہیں اپنا نقصان کر رہا ہے بے یقون و یہ بھی شکوہ ہے منافقین کا حضرت کی زندہ میں منافق آتے تو فظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرم ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے فرم ہیں آپ کا ہر کام مانتے ہیں ہم لیکن رات کو سازشیں کرتے ہیں خلاف رات کو جب گھر بیٹھتے ہیں تو مشورے اور سازشیں کرتے ہیں خلاف دین اسلام کے یقول ان کے لیے جو شکو لکھا ہے آگے تا ہے نا یہ خبر ہے مبتضا معذوف کی امرو نا تا آ امر نا تا کیونکہ مبتضا معذوف اگر نہ کریں تو یہ کون اون تو پھیل پھیل ہے تو تاج کا بننا چاہیے اس کا وہ پھول بنے نا اور کہتے ہیں کہ باملہ ہمارا فرم برداری کا ہے لیکن جب نکلتے ہیں تیرے ہاں سے تو بھیا تھا من رات گزارتا ہے دیکھ لو منا رات گزارتا ہے ایک گرا ان میں سے سوائے اس کے کہ کہتا ہے آپ کی خدمت میں کس کا دعویٰ کرتا ہے اور -ww -ww اللہ لکھ ہیں ان چیزوں کو جن میں تعالیٰ عمل آپ کا دستور عمل یہ ہونا چاہیے راز کرو ان سے اور کرو اللہ پہ کافی اللہ کا میرے محترم آپ یہاں ایک سوال کریں گے کہ منافق اتنی تکلیفیں دیتے تھے آپ کو تو آپ ان کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں تھے قتل کیوں نہیں کرتے تھے اس کو تو میرے عزیز اس میں حکمت تھی کیونکہ منافع کے بظاہر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں پانچوں نمازیں حضور کے ساتھ پڑھتے کچھ نہ کچھ مشورے میں بھی شریک ہو جاتے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اب جنگ کے اندر بھی جاتے تھے نا کبھی واپس آ جاتے کبھی جنگ تو باہر کے جو آرابی تھے دور دور کے لوگ وہ ان کو کیا سمجھتے تھے مسلمان اگر حضور ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے تو باہر کے لوگ یہی سمجھتے کہ انا محمد یکت لو صحابہ محمد کا حال دیکھو اپنے صحاباق بھی کیا کر رہا ہے قتل کر دو تو باہر کے لوگ بد ہو جاتے پھر وہ حضور کو ملنے کے لیے نہ آتے کہ اپنے جانو کو پتہ کا اب بات سمجھے یا نہیں آپ لوگ جو اپنے علاقے کے اندر کام کرو گے ہم بھی کر رہے ہیں ادھر بھی یہ سارے مخلے سے یا منافق بھی ہمارے ساتھ آ ہیں پھر ان کو قتل کرتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں سمجھے ہمیں بھی منافق بہت تکلیف دے رہے ہیں اتنی تکلیف دیتے ہیں اتنی جو بندے بریلوی اور شیئ تکلیف نہیں دیتے جتنا اپنے ہمیں تکلیف دے رہے منافق بن کے اکن ہم نہیں قدر کرتے آتے ہیں ہم کو چائے بھی پہلاتے ہیں اخلاقیں بھی ملتے ہیں یہ ایک حکمت ہوتی ہے سمجھے جسا افلات دب بارون صداقت قرآن صداقت قرآن اور علاج مرض صداقت قرآن اور علاج مرد کیا پس نہیں غور و فکر کرتے قرآن کے اندر قرآن ہماری بیماریوں کا علاج ہے یا نہیں ہاں مجھے تم کہو ظاہر پیر کے اندر چار گھنٹے پڑھاؤ میں نہیں پڑھا سکوں گا آرام آرام سے پڑھاتے ہیں ادھر قرآن چار گھنٹے پڑھاتے ہیں یہ علاج ہے میں <laughs> خوش ہو جاتا ہوں کچھ نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے پڑھانے سے دور ہو جاتی علاج ہے یہ فلاحیت <laughs> قرآن کیا پس نہیں غور فکر کرتے قرآن کے اندر اور اگر ہوتا ہے قرآن غیر اللہ غیر اللہ کی طرف سے البتہ پاتے اس کے اندر اختلاف کثیر بھائی کتنی سال نازر ہوتا رہا تیئیس سال اگر حضور اپنی طرف سے قرآن بناتے تو تیئیس سال پہلے کی بات کی ہوئی آخر انسان ہے بھول جاتی ہے نہیں تو اس کے خلاف بھی کر بیٹھتا ہے آدمی ایسے میں آج میں بات کر رہا ہوں سال دو کے بعد آپ کہیں گے استاد جی آپ نے تو سب فلاں بات کی تھی ابھی اس کے کچھ خلاف کر رہے کچھ فرق ہاں یار بھول بھی دیا یا مجھ کو کہتا ہوں یا نہیں اگر غیر اللہ سے قرآن ہوتا تو اس میں بھول چوک ہوتی یا نہیں اختلاف ہوتا بات سمجھ یا نہیں ہے واحدات جاؤ امر ام یہ ہے منافقین کی انتظامی بادعنوانی منافقین کی انتظامی بادعنوانی لکھ لیا جی منافقین کی انتظامی بادعنوانی یہ افغانستان کے اندر وہ, وہ کون سی جگہ ہے جہاں کہتے ہیں حضرت علی کی مزار بنی ہوئی ہے پوری تو نہیں ہے مزار شریف مزار شریف, شریف کا جب معاملہ ہوا نا جی تو ٹیلی فون پہ آ گیا کہ مزار شریف کو فتح کر لیا طالبان نے اور عبد المالک کا کمانڈر عبد المالک نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اب وہ ان کی مہمانی کر رہا ہے اور طالبان فاتح ہو گئے کامیاب ہو گئے حقیقت ہے کہ اس وقت ساتھی ہمارے مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے لیکن میرا دل ڈوبا جا رہا تھا بالکل میں پریشان بیٹھا ہوا میں بالکل خوش نہیں تھا ایک دو دن کے اندر پتہ چلا تو سارا کیا تھا وہ دھوکا تھا یا نہیں بہت نقصان ہوا طالبان کافی شہید ہو گئے تو یہ عرض یہ ہے کہ جہاں کہیں جنگ ہو رہی ہو نا تو آپ کے سامنے فتح کی خبر آئے تو جلدی نہ پھیلایا کرو فتح کی خبر دو جلدی نہ پھیلایا کرو ایک دو دن سوچ کے غور کے بعد پھیلایا کیونکہ فتح کی خبر پھیلائی خوشی ہو گئی اس کے بعد کیا شکست کی خبریں تو زیادہ غم ہوتا ہے یا نہیں اسی طرح شکست کے خبر آئے تو وہ بھی آدمی جلدی نہ پھیلائے تاکہ لوگ بد نہ ہوں سمجھے تھا ہو سکتا ہے کہ بعد میں کیا ہو پتا ہو دوست محمد خان صاحب کندھار کے بہت بڑے بلکہ افغانستان کے غزنی واراث کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں آج ہی دوسمت خان صاحب نے اپنا بیٹا بھیجا کسی مہم کے اوپر سمجھے اطلاع کہ آپ کا بیٹا شکست کھا گیا ہے بڑے مغموم ہوئے بیوی کو جا کے کہا کہ بیٹے کی شکست کی اطلاعی ہے میں رو رہا ہوں بیوی نے کہا میرا بیٹا نہیں شکست کھا سکتا شکست کی نہیں میرا بیٹا نہیں شکست کھا سکتا پاتے ہے میرا بیٹا اس کی بیوی کہنے لگی تو ایک دو دن گزرے تو اطلاع آئی کہ وہ کیا خبر کا دی جھوٹی تھی حاجی صاحب حاجی دوست سے کہا بیٹا کیا ہے فاتح ہو گیا ہے اور فتح کے ساتھ واپس آ رہا ہے تو آپ آئے اپنی بیوی کے پاس اور ان سے پوچھا کہ کیا بچہ ہے تو کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا شکار نہیں کھا سکتا تو کہنے لگی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا باوزوروں کے کبھی میں نے بے وضو دودھ نہیں پلایا جب بھی ضرورت پڑی باوضو دودھ پلاتی تھی ایسا پاک دودھ پینے والا بچہ کبھی شکایت نہیں کھا سکتا تو یہ باتیں ہیں میرے عزیز جب بھی کوئی اس کے کو کی خبر آئے نا انتظامی حیثیت سے انسان بغیر تحقیق جلدی نہ پھیلائے مرافقین کی کیا عادت تھی کوئی خبر آتی نا فتح کی ایسے نعرے مارنا شروع کر د فتح فتح فتح فتح فتح کچھ دیر کے بعد اتنا ہی کیا شکاست اور پھر کہیں شکایت تو ہوئی تو لوگوں کو بادز کرنے کے لیے وہ بھی شکست کھا کے کھا دے ساتے خراب ہو ایسے ہوتا ہے تو اس قسم کے آدھی لوگ جائے نا کہ کیوں کیوں کرنے والے کمزور دن ہوتے ہیں یہ بات یہ کیا ہے یہ انتظامی لحاظ سے یہ اچھی تدبیریں نہیں ہوتی تاب کھلو جی منافقین کی انتظامی بدعنوانی منافقین کی انتظامی بدعنوانی امرام اور جب آتی ہے ان منافقین کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی عذاب پہ اس کو پھیلا دیتے ہیں امان ام خوب سمجھ آ رہا ہے آ. امر کا منہ کیا ہے خبر یا امر کا من خبر کرو جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی اذاؤ میں پھیلا دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں اور اگر رد کرتے اس خبر کو طرف رسول کے اور طرف افصحاب رائے کے اول امر کا من کیا کرنا ہے افصحاب رائے حضور کی خدمت پہنچا یا حضرت اب بکر صدیق عمر کی ہل پہنچاتے کہ حضرت ایسے ہم نے خبر سنی ہے کیا کہتے ہو اس بارے میں پھر اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ خبر لوگوں تک پہنچاؤ تو پہنچاتے اور اگر کہتے کہ ابھی نہ پہنچاؤ تو نہ پہنچاتے اگر لوٹاتے اس رسول کے اور طرف اصاب رہے کہ ان میں سے البتہ جان لیتے ہو اس کو وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں اس کی یا استمبون کا منع تحقیق کرتے ہیں اس خبر کی ان میں سے ان میں سے مراد مرادیں حضور اور صحابہ تو جان لیتے اس بات کو کہ آیا یہ خبر پھیلانے کے لائق ہے یا لائق نہیں ہے اب فرمایا لولا فضل اللہ امتناان باری تعالی اللہ تعالیٰ اپنے احسان چتلا رہے کہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے پر اس کی رحمت البتہ تابے ہوئے تھے شیطان کے تم اگر تھوڑے تھے اللہ نے کرم فرمایا چلو تمہیں عذاب نہیں دیا جلدی تو اس قسم کی انتظامی بدعنانی نہ کرنی چاہیے بکاتل ترغیب الالجحاد ترغیب جہاد ہے اور میرے حضرت وہ خطاب خاص ہے لڑ تو اللہ کے رکھ نہیں سیما دار تم اگر اپنی ذات کا نہیں سیما دار تم اگر اپنی ذات کا تجھ سے تیری ذات کے متعلق سوال ہوگا ہاں ہر رض مومنی مومنی تو بھی کیا کرو ترغیب دو بھڑکاؤ لڑائی کے امید ہے اللہ تعالی یہ کہ روک دے زور جنگ کا پوکھا باس کا من کہا لکھنا ہے زور جنگ امید ہے اللہ یہ کہ روک نے زور جنگ کا فروغا اور اللہ تعالی زیادہ سخت ہیں زور جنگ کے دنیا میں اشد و باسن کے نیچے لکھو فی دنیا اللہ زیادہ سخت ہیں بیت بار زور جنگ دنیا میں واشد تنقیلہ اور زیادہ سخت ہیں اعتبار سزا دینے کے تنقیر کا منع سزا دیں سزا کب دیں گے آخرت وہ دنیا کی بات وہ آخرت کی بات اور زیادہ سخت ہیں سزا دینے میں آخرت کے بعد وہ میشف شفا تنہر صلاح میرے محترم پہلے تھا ہر رے مومنین کو برنگیختہ کرو لڑائی کے لیے تو مومنین کو لڑائی کے لیے برنگیختہ کرنا یہ شفاعت حسنہ نہیں وہ جیسے کسی آدمی کو کہو کہ نیکی کے راستے میں خرچ کرو یہ کیا ہے شفاعت حسنہ سب اسی طرح اگر کسی کو کہو کہ جہاد کرو اللہ کے رہا یہ بھی کیا ہے تو پہلے بھی شفاعت حسنہ کا ذکر تھا اب بھی شفاعت حسنہ کا ذکر دا. ٹھیک ہے جی رقط گیا لیکن دستور خداوندی لکھو عنوان میں یشفا شفات ان دستور خدا بندی وہ شخص سفارش کرتا ہے سفارش اچھی ہوگا واسطے اس کے حصہ اس کسی کو ترغیب دیتا ہے جہاد کی علم کی یا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی اور وہ شخص شفاعت کرتا ہے سفارش کا بری بری سفارش کیا کرتا ہے کہ حاجی صاحب ٹی وی لے لو گھر کے لیے اچھی بات ہے تیرے بیوی بیٹے دوسروں کے گھر نہ جائیں یہ شبہات کون سی ہے بری ہے تو جتنی دیکھتے رہیں گے اس کو گناہ ہوتا رہے گا نہیں جو شبات کرتا ہے بری ہوگا اس کے لیے یہ گناہ گا اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر قادر مقید کا من کیا لکھنا ہے قادر لکھو قادر بقیت بن مقتدر یعنی قادر تو شفات حسنا کی بات جب چلے تو شفات کا کہ نمونہ بھی بیان کر دیا تو کون سا نمونہ ادرحال کرے میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کے لیے اللہ تعالی سے سلامتی مانگ رہا ہوں ہے نہیں تو یہ کیا ہے شفات ہے ٹھیک ہے نا آپ ہی وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں ہمارے لیے سلامتی مانگ رہے ہیں بھی شفات کا لکھ لو شفاعت حسن کا نمونہ واضح ہوئی تم جب تحفہ دیے جاؤ تم دعا سلام کا کہ امن دعا سلام جب تحفہ دیے جاؤ تم دعا سلام کا بیاسن نا پس تحفہ دو تم بہترین اس سے تم کو کوئی کہے السلام علیکم تو تم بہترین کیسے کہو گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ بہترین ہے یا چلو بہترین نہیں کہتے تو اتری تو واپس کہتے ہیں اتری کا تو مطلق جواب دینا واجب ہے سلام کا مطلق جواب دینا کیا ہے واجب ہے اور آگے پڑھانا کیا ہے مستحق اس لیے آپ کے پاس جب خطوط آ جائیں نا اور خط میں لکھا ہوتا ہے نا السلام علیکم و اللہ تو آپ اسی وقت کہہ دیا کرو زبان سے کیا وعلیکم السلام و خط پڑھتے ہوئے کہہ دیا کیونکہ گائے گایا بھی جواب نہیں لکھ سکتا تو حالانکہ سلام کا جواب دینے کیا ہے وہاں زبان سے کہہ دیا کرو یہ مسئلہ سمجھ رہے ہو ان اللہ کا نالا حساب نے اللہ اللہ تاقید اللہ نے جو یہ آکام بیان کیے ہیں نا ان آکام پہ چلو گے تو نجات ہے خلاف ورزی کرو گے تو کیا ہے جی عذاب ہے کیونکہ اللہ کے سامنے اکٹھے ہو گیا نہیں او خدا کے آگے حساب و کتاب ہونا یہی کچھ ہے اللہ ہے نہیں مگر وہی اللہ بہادر اللہ شریک ہیں البتہ ضرور اکٹھا کریں کہ تم کو کب قیامت کے دن میں تو حساب کتاب ہوگا نہیں تو یہ تاکید کام ہے ایسا دن قیامت کا کہ نہیں کسی قسم کا شاپ اس اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بیتبار کس کے بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بھائی ایک آدمی گونگا ہے بات نہیں کر سکتا ایک آدمی گونگا ہے بات کرنے سے کیا ہے آج ہے دوسرا آدمی بات کر سکتا ہے لیکن اچھی باتیں کرتا ہے تو کون ان میں ٹھیک ہے جو باتیں ہر قسم کی کر سکتا ہے اچھی بھی برے بھی لیکن اس کی زبان سے کیا اچھی باتیں نکلتی ہیں آپ اس کی تعریف کریں گے اس کی نہیں کریں گے جو بوگا ہے اب بریلوی صاحبان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اللہ تعالی سے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں محال ہے ذات ہی محال ہے وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیز ہو تو ان اللہ کل شعین قدیم خدا کی قدرت کے اوپر کیا ہے ہر فائدہ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر کیا ہیں قادر ہیں قادر ہونے کے باوجود جھوٹ ہوٹ سے ممکن نہیں ہے آگے سمجھ قادر ہونے کے باوجود وہ من ہست من اللہ حدیثہ اور کون زیادہ ہے اللہ سے بے بار بات کے سمجھے جی سر